دو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے دیکھیے اس کو یوں تعبیر کریں کہ جیسے دو حضرات میں کوئی جھگڑا تین جگہ خلافے حقیقت بیان دینے میں حرج نہیں وہ کیا ہے کوئی مسلمانوں کے گروہ ہوں یا دو بھائی ہوں یا دو مسلمان ہوں یہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ایک سے اتنا جھوٹ کہنے میں حرج نہیں بھائی تم تو اس کو بہت برا کہتے وہ تو تمہاری بڑی تعریف کرتا کہ تو بڑا نیک آدمی بڑا اچھا آدمی تاکہ اس کے دل میں گنجائش پیدا ہو کہ بھائی میں تو گاری گلوچ کرتا ہوں اور یہ تو مجھے نیک کہتا ہے شریف کہتا ہے کیا ہوگا دونوں میں سلح ہو جائے گی اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ان نمل مومن اخوتم سارے مومن آپس میں بھائی بھائی فصلی بین نہ جب ان میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان میں سلاح کرا دیا کرو وتا پہ لال پر اللہ لا سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رہن کرے اس موقع پہ جھوٹ بولنے کو یعنی یہ روا رکھا گیا کہ ایک دوسرے کے دل ملانا اسی طریقے سے کوئی فوجی مہمات اور کوئی ہمارا فوجی یا سپاہی دشمن پکڑ لیں اور دشمن پکڑنے کے بعد کہیں کہ یہ بتاؤ اصلا کہاں رکھا ہوا یا تمہارے جو چھپے ہوئے گروپ ہیں وہ کہاں ہیں تو اگر یہ بتا دے گا تو ظاہر کے مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو جائی تو وہاں بھی وہ غلط بیانی کر دے اصلا وہاں رکھا تو وہاں کا پتا بتا دے اپنی جان چھوڑا لے ٹھیک ہے تو اس میں بھی کوئی گنا نہیں تیسری بات بڑی عجیب و غریب وہ یہ ہے کہ کیوں یہ دو بیویوں کا شوہر ہو آج کل کے حالات میں تو ایک ہی بیوی کو پالنا بہت مشکل ہے دو بیویوں کا اگر کوئی شوہر تو یہ سوکنوں میں بڑی ٹینشن ہوتی آپس جاننے کی کوشش کرتی ہیں شور سے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کس سے زیادہ محبت تاکہ اپنا وہ دیکھیں کہ بھائی یہ ہم بھی کسی شمار میں ہیں یا نہیں تو دونوں بیوی میں سے جو بیوی پوچھے تو اس سے کہتے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے تاکہ وہ سیٹ رہے گڑ نہیں کرے دوسری کے پاس جائیں وہ پوچھے کہ تمہیں کس سے محبت ہے کہ بتاؤ مت کسی کو تجھی سے زیادہ محبت ہے ہم نے ویسے تو دو دلہنوں کا شوہر بیچارہ فٹبال بنا ہوتا بڑی اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے لیکن دونوں بیویوں کو سیٹ کرنے کے لیے ہر بیوی سے یہ دے کہ مجھے سے زیادہ محبت ہے گھر کا توازن اور گھر کا نظام برقرار ہے اس کو علماء نے جائز رکھا آج تو یہ باہر کے سوالات کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا رب نا تقبل ان تھا سمی عالین وہ تو بالا ان تھا طب